خلق من صلصال اللہ نے انسان کو سڑی مٹی سے پیدا کیا ہے جو ٹھیکرے کی طرح تھی اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کو پیدا کر کے اور ان میں گناگوں صلاحیتیں ودیت کر کے ان پر بڑے احسانات کیے ہیں جن کا تقاضا تھا کہ وہ دونوں اپنے خالق کے شکر گزار بندے بنتے لیکن انہوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی سے پیدا کیا ہے جو پہلے عام مٹی تھی پھر گل سڑ کر کیچڑ بن گئی پھر سوکھ کر ٹھیکرا بن گئی اسی لیے قرآن نے کبھی کہا ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے کبھی کہا ہے کہ اس کی پیدائش سڑی مٹی سے ہے اور کبھی کہا ہے کہ اس کی, کہ اس کی تخلیق ٹھیکرے والی مٹی سے ہوئی ہے اور سب سے پہلے جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے انگارے سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے